ہمد اللہ <سؤال> حمد وینو ہو و نرو ہو منو بھی وون تو وقللو آ ونا اوضو اللہہ توریان سناوط عملینا من یہدی اللہ فلا مبلله الل و من یبپلا ہله و نشتدو الله الله الله وحدلا سطلا و نشته دو نستی دنا و محمد عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله معين. أما بعد فأعوذ بالله جميل عليم من القيطان بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدموم فاجتباه ربه فجعلهم من الصالحين وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم سادة الله العظيم رب ترح لي تدري ويسر لي أمري وحل الأفضة من الثاني صهو قولي أمين يا رب العالمين اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ایک کام ہے جو دے کر بھیجا ہے اور وہ کوئی اس قسم کا کام نہیں ہے کہ انسان کی مرضی پر منصر ہو دل کرے تو کر لے دل نہ چاہے تو نہ کرے بلکہ یہ وہ چیز ہے فالانس الزین کے بارے میں جب انسان یہاں آیا تو یہاں کام کرنے کے لیے یہاں اس کے وجود کے لیے ایک مٹی کا گھر تجویز کیا ہے. اسی مٹی کے بدن سے اسی مٹی کے گھر سے انسان کام لے کر اس مشن کو پورا کرتا جو اللہ نے سپرد کیا اب ایک ہوتا ہے آپ کا مقصد ایک ہوتا ہے وہ ذریعہ جس ذریعے سے آپ وہ مقصد حل کرنا چاہتے ہیں آپ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں بائی روڈ جا رہے ہیں آپ آپ کو گاڑی کی ضرورت تو آپ کو اس مقصد کے لیے گاڑی ایک ذریعہ پھر اس ذریعے کی ضرورت ہے گاڑی کو پیٹرول یا ڈیزل چاہیے اس کے ریڈیٹر میں پانی چاہیے کتاروں میں ہوا چاہیے انجن ٹھیک ہونا چاہیے یہ ساری ضرورتیں ذریعے کی مقصد کی وہ مشن وہ جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا اس کا ہے گاڑی کا بھی نہیں گاڑی کی تو ضرورتیں ضرورتیں پوری کرو اسی طرح اس انسان کے اس بدن کی اپنی ضرورتیں ہیں کچھ کھانے کو چاہیے کہ پینے کو چاہیے کہ پہننے کو چاہیے سبزی گرمی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ تک چاہیے لیکن یہ ساری ضروریات مقاصد نہیں ہے یہ ساری ضروریات ضرورت اور چیز ہے مقصد اور لیکن بد قسمتی ہم نے ان ضروریات کو مقصد سمجھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان ضروریات کو پورا کرتے کرتے آدمی اگر مر جائے تو ہوں گے کامیاب ہو ضروریات مقصد نہیں اب یہ بدن مٹی سے بنا پستی سے بنا اس کا رجحان پستی کی طرف مٹی سے بنا ہے ڈیڈ اسٹف کی طرف دوڑ کے آتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دے دی اگر ان کو آدمی فالو کرے تو اٹھ سکتا ہو وطل نب الجی آتے آتے ولاؤنا لارفا نہ ہو بے اخلد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مر کے مٹی میں نہ مل جائے بلکہ یہ مر کے زندہ ہو جائے اصل زندگی مل جائے نہ ہو گیا ہم یہ چاہتے کہ مر کے نیچے نہ جائے مر کے اوپر جائے لاک اخلادہ بندے نے ہمیشہ زمین میں رہنا پسند ایک کس سے ایک اور آیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی روئے تو اوپر جاتی لیکن بد روحوں کے لیے ان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ان کے لیے یہیں کہیں ٹھکانہ کیا گیا تھی جین وہ کہیں سجن میں ہے کہیں جیل میں ہیں، وہ زمین کے اندر ہے وہ کھولتے ہوئے لارے کے اندر ہے وہ کہاں ہیں جہاں فرون کی روسوں کو شام پیش کی جاتی ہے انار یو نادون علیہ ودونسیام تقوم شاہ فرون وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ بعد میں ہوگی یہ یہاں جہاں کہیں وہ قید ہے قرآن کی, کی آیت ہے، ان اللہ جین کر زبو بے آیا تین وسط بروانہ لات پکتا ہوا ہوں جو لوگ ہمارے آیات کو جھٹلاتے ہیں تکبر کی روش اختیار کرتے ہیں یعنی ان کو نہیں مانتے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بڑی سیدھی سی بات لا ٹتام باب سامان دروازے نہیں کھولے جاتے جنت یاب <الْخَيَاب> اور یہ تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اونٹ کے ناکے میں سے نہ گزر اب کیونکہ اونٹ کیونکہ ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے اس کا مطلب ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن تمہارا کے نہ زمین سے بنی ہوئی چیزوں سے پیار کرو گے زمین میں چلے جاؤ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لو عرفا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لو ان چیزوں سے یا اللہ یہ میری نہیں ہے تیری ہم تمہیں اوپر اٹھا لیں گے اب یہ شاہوات جن میں رہتے ہوئے آدمی کو کام کرنا دیکھیے ایک آدمی کو سمندر میں پھینک دیں آپ اور اسے کہیں گے دیکھو تمہارے کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے کیسے پاسبل اللہ نے ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا اور جتنے بھی اس کے مٹی کے لوازمات میں وہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں وہ مولوی کے اندر بھی ہوتے ہیں حافظ کے اندر بھی ہوتے ہیں کاری کے اندر بھی ہوتے ہیں حاجی کے اندر بھی ہوتے ہیں سب کے اندر مرتے کسی کے اندر نہیں ہے ولی اللہ کے اندر بھی نہیں مرتے ہیں مرتے نہیں ہیں کسی کے ڈسپلن ہو جاتے ہیں وہ ان کو سیکھ لیتا ہے کہاں رکھنا ہے مرتے نہیں ہیں موجود رہتے ہیں سارے دائیں خوبصورت عورت مولوی کو بھی خوبصورت لگتی ایسا نہیں کہ اس کی نظر خراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ گوری کالی نظر آتی ہے اس کی بھی گوری گوری نظر آتی ہے اس کے باوجود آنکھ کا پل جو ہے وہ پٹ بند کر دینا وہ یہ سیکھ گیا اب ان فتنوں کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرنا وہ کام جو اللہ نے کہا امر بل معروف نئی المنکر من اقامت دین اظہار دین غلبہ دین تکبیر رب ڈھیر سارے نام ہیں اللہ نے کہا ایک سمے نہ لگے دوسرے سمے لگ جائے جب یہ کام کرنا ہے ہمیں انہیں لوگوں میں رہ کے کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ چینٹے ہم پہ پڑیں گے یا نہیں پڑھیں گے جب فائر بریگیڈ والے کہیں آگ لگی ہوئی اور انہیں بجھانے بھیجا جائے جائیے ان میں سے بھی بہتوں کے پاؤں جل جاتے ہیں کہ نہیں جل جاتے کپڑے خراب ہوتے ہیں ان کے نہیں ہوتے دھواں ان کی آنکھوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا حالانکہ وہ تو بجھانے گے اعلی رغم اس کے کہ بندہ مومن معاشرے کے اندر عمل بن مانو نہیں کر کرنے کے لیے آیا لیکن کبھی کبھی اس کے اپنے کپڑے بھی خراب ہو جاتے کیچڑ ہے دلدل ماحول سے متاثر ہوتا ہے ماحول اثر انداز ہوتا ہے اریٹیٹ ہو جاتا ہے آدمی ماحول تو پھر کیا کریں یہ کام چھوڑ اور اس ماحول سے نکل کے جا کے کسی گھر میں بیٹھ دے معاشرے میں رہتا ہوں تو کہا تھا اس نے عبداللہ ابن ابائی نے جب کہا کہ جی گفتگو پہ چلنا ہے کے لیے حضور نکلے ویری ساری آپ کو پتا ہے میں حسن پرست آدمی ہوں اور شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں آپ مجھے فکنے میں نہ ڈالیں اگر کر مہربانی کریں میرا ایمان بچ جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ کو پتا ہے میں بڑے کمزور کا مالک ہوں عورت میری کمزوری ہے اور عورتیں وہاں بڑی خوبصورت میں اللہ کے نبی مجھے آپ میری ریکویسٹ منظور کر لیجئے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میرا ایمان فرمایا فتنا فخر فتنے سے ڈر رہے فتنے میں تو تم گر گئے ہو اتنی بڑی بات نبی سے جا کے کہنا عذر کتنا وہ حیات عذر ہے تو یا تو یہ ہے کہ یہاں سے نکل کے غار میں جا کے بیٹھ گئے جیسے سادھو جا کے بیٹھ گئے برہمچاری جا کے بیٹھ گئے اہب جا کے بیٹھ گئے دنیا سے گھبرا گئے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے میچ چل رہا اور کوئی کھلاڑی گراؤنڈ چھوڑ کے جا کے بیٹھ دے کے میں نہیں یہ کام کرتا بڑا ٹف میچ تمہیں پالا کس لیے اتنا زر مبادلہ تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں ٹف ہے تو کھیلو تمہیں نائب بنایا ہم اللہ جی خالاک کا من تراب راب ان من نصف ان کا راجیلا اتنی مصیبت تھی تو کتنی ہوتی ہے میدان میں اتارا تو تم ریٹریٹ ہو کے جناب بھاگ تو شیتان سے جا کے گاروں میں بیٹھ گئے معاشرے میں رہو تم اللہ کی حدوں کے محافظ ہو خدائی فوجدار ہو نظر رکھو آلات لیکن یہاں رہتا ہوں تو ماحول سے متاثر ہو جاتا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی تمہیں کیا کہوں یا کام چھوڑ دوں یا ان کے جو میرے ساتھ مجھ سے بھی تھوڑے سے غلطیاں ہو جاتی ان کے ساتھ کام چل جائے آپ دیکھتے ہیں ہدا کو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تو کہا یا پھر لکم دوں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا اور یو کون سیاحت ہے تمہارے چلان معاف کر ذمہ داری اس لیے کہ ڈیوٹی کے دوران جو تم سے غلطیاں ہو گئی ہمیں معلوم ہے تم کرنا نہیں چاہتے فرصتر. اللہ کو معلوم آل آفات. وہ آئل ہے ڈیفیکٹ اللہ کو پتہ ہے کوئی بندہ کس جگہ پھسلتا ہے اس کی کیا کمزوری ہو بے کم ایجنتا تم نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا بنانے لگا تھا تو وہ تمہیں انسان بنانے جا رہا تھا فہرستہ بنانے نہیں جا رہا وہ ایجان تو ماں جنہیں تم سی بتونے جب تم اپنی ماںوں کے پیٹوں میں جنین تھے جن اس کو کہتے ہیں تھے نظر نہ آئے اسی سے جنین بنائے نظر نہیں وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا تم کے آپ فلا تو زخو انخو سک تم اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے ڈیوٹی سے بھاگ کے مت جاؤ ڈیوٹی کرو پھر اگر ہم سے یہ جرم سرزاد ہو جائے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن سے گنائی کوئی نہیں ہوتی پورے قرآن حکیم کے ایک دفعہ بھی اشارہ نہیں کی. کہ اللہ نیک اس کو سمجھتا ہے جسے گنائی نہیں ہوتی کہیں بھی نہیں ذخیرہ احادیث کے اندر کہیں بھی نہیں کہا کہ بندہ مومن وہ ہے جسے گنائی نہیں ہوتی فرمایا گناہ ہو جاتا اللہ فعلو فاہ جاتا. او ضالح مول جاکر اللہ فسٹ اخروب غلطی ہو گئی فوراً اللہ کو یاد کر لیا اللہ غلطی ہو گئی پتا چل گیا فسٹ اخروب نوب ہے ہم اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا ٹھیک دی. دھکل اتنی ہے ماحول اتنا دھند والا ہے کوئی بات نہیں یہ نہیں کہا کہ ہوگا نہیں جب آپ کو لائسنس ملتا ہے گاڑی کا اس لائسنس کی یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو کہیں نہیں لکھا ایکسیڈنٹ ہو جانے میں ایکسیڈینٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گاڑی فسلن ہے سوگی سیزن ہے دھند ہے باہر زمین سلپری ہوئی, ہوئی ہے روڈ کے اوپر پانی ہے آپ نے بریک ماری آپ کی بریک نہیں لگی لگے آگے جا کے گاڑیوں کو سب کو پتا موسم ہے ایک, ملتا ایک ملتا گاڑی نہیں لگتی اس دن میں پولیس والوں کی تین تین گاڑیوں دھند کے اندر لگی ہوئی ہوتی سب کو پتا ماحول لیکن ایک یہ کہ ٹھیک ٹھاک موسم ہے بھی کوئی نہیں ہے دوپہر کے بارہ بجے ہوئے ہیں اور آپ گاڑی جنابو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے آدمی پہ چڑھا دیں گاڑی مارنے میں اور گاڑی لگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے گنا کرنے میں اور گناہ ہو جانے میں زمین آسمان گناہ کرتے نہیں گناہ ہو جاتے تو پھر کیا کرے آدمی کام بھی کرنا ہے معاشرے میں بھی رہنا ہے اس لیے کہ کام یہی تو کرنا آپ یہاں لگی ہوئی ہے تو فائر والا جنگل میں جا کے کیا کرے برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں اور تم نے نہیں انیل منکر کرنا ہے تو جہاں منکر ہو رہا ہے وہیں کرنا ہے تو وہاں تمہیں رہنا پڑے کے لیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی جسٹس تقیس مانی صاحب ایک بات بتائی فرماتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ٹرین کا سفر کر رہے تھے ٹرین خراب ہو گئی نماز کا وقت تک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نیچے اتر گئے نماز وغیرہ پڑی وہاں کہتے ہیں کہ پودا تھا بہت خوبصورت انتہائی پور کسٹ. میں نے ایسا پودا ایسا پرکشت پودا پاکستان میں نے دیا میں بے اس کو کے چھونے کے لیے آگے بڑھ پھول کو توڑوں پتوں کو ٹچ کرنے دا. کہتے ہیں میرا گائیڈ چیکا مولانا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ڈونٹ اپنی گبرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا وہ کیا ہوا ہے پودا ہے پودا نہیں کہ پتوں کے اندر اتنا کنسنٹریٹڈ زہر ہے کہ آپ اس کو چھوئیں گے تو جیسے بچوں کا ڈنگ کا زہر چلنا شروع ہوتا ہے ایسے آپ کے ہاتھ میں لے رہے ہیں جو وہ چلنا شروع ہو جائیں گے زہر کے اللہ کا شکر ہے آپ سے آپ نے مجھے بتا دیا لیکن میں نے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے مجھے تو آپ نے بتا دیا یہ تو اتنا اوپن لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کو آ کے ٹچ کرے گا تو مصیبت میں پڑ جائے گا اس نے کہا آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں اس نے پتے کو نیچے سے ٹینیوں کو پکڑ کے پتوں کو ٹچ نہیں یا ٹینیوں کو نیچے سے پکڑ کے اس نے بتایا اس نے کہا کہ اسی پودے کی جڑ میں جہاں یہ پودا ہوگا لازمن اس کی جڑ میں دائیں یا بائیں ایک اور پودا ہوتا ہے اگر آپ کا ہاتھ اس کے پتوں سے لگ جائے اور وہ زہر چلنا شروع ہو جائے تو آپ اس دوسرے پودے کے پتوں کو ہاتھ لگا لیں تو فوراً وہ ختم ہو جائے جہاں اللہ نے بیماری پیدا کی ہاتھ اس کی پریاگ بھی اس گہر کا اسی پودے کی جڑ میں رکھ ہمارے اندر جہاں یہ گناہ بڑا پر پودا ہے ہینس کے لے جاتا ہے. جہاں وہ پودا ہمارے اندر لگا ہوا ہے گناہ کا پودا اسی کی جڑ میں توبہ کا ایک پودا بھی اللہ نے پھاس لگا دی اور فرمایا کہ ہر گناہ نیگوشیبل ہر گنا آپ کے ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ یہ ریفنڈ ہوگا اور نہ اس پہ کوئی نیگوسن ہو لیکن اللہ کہتا ہے کہ تیرا ہر گنا جب تک تندہ ہے نیگوشیبل ہے بات کر مجھے بات کیا ہوا مایوس نہیں جانے دوں گا آج تک جو بھی آیا ہے خالی آپ واپس نہیں پہاڑوں کے برابر بھی گناہ لے کر آیا تو خالی کندھے صاف کر کے طرح بھیجا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا تجربہ کیا کروایا آدم علیہ السلام کو کہ گناہ کی کشش اللہ نے فرمایا سارے جنت کے پھل کھا بس ایک یہ نہیں اب اسی کی طرف بار بار دھیان جا رہا ہے یہ کیوں نہیں شیطان صاحب تشریف لے آئے علم کلام کا جال پھیلایا دو چار قسمیں کھائیں ڈبا لیا کروگار اصل میں یہ تجربہ کروانا تھا کہ جس جگہ تم جا رہے ہو وہاں اس زیر سے تمہیں بار بار واسطہ پڑے گا اس کے ساتھ یہ ویکسین بھی لے جاؤ آپ کو تھا پہلے جب سفر کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک تو ٹیکا لگوانے جاتے تھے ہاسپٹل آج کل جان چھٹی کہ اگر کوئی بیماری آپ کو وہاں لگے تو پہلے سے یہ اس کے پرہیزی اقدامات میت اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پہلے ویکسین لگا کے بھیجی آدم جہاں جا رہے ہو قدم قدم پر فکلو گے وہ آدم توفہ کس کے لیے لے کے آئے ہمارے لیے آدم تو محفوظ تھے نبی تو معصوم ہوتا ہے وہ ایکسپریمنٹ جو کروایا گیا وہ ہمارے لیے تھی. کہ جب یہ ہو جائے جب اس پودے کو ٹچ کر لے, اس کا زہر چڑھتا ہے دل کی طرف کلّا بلران آلہ کو یہ دل کو کیا کر دیتا یہ زہر گناہ کا زہر تمہیں فورن توبہ کا تریاگ پی لینا پہلاج کر دے پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ کتنی دفعہ کرنا طلاق کے بارے میں تین دفعہ تمہیں اختیار آ سکتے چوتھی طلاق نہیں دے سکتے توبہ کے بارے میں کوئی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو بار سے زیادہ تو میں کرتا ہوں اپنا حساب لگا ل کوئی گناہ مختص کر دیا ہو کہ یہ تو قبول کروں گا اور یہ گناہ جو ہے نان نیگوشیبل ہے اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں جب تک زندہ ہو سر پہ بھی بات ہو سکتی وہ بھی معاف کر سکتے پلک کیا جاؤ واہ اللہ جی یقبل تو باتری و یا ہوا لمات وہ تمہارے گنا کو وہ یکبا وہ اپنے بندوں کی پلٹنے کو قبول کر لیتا توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا تعبہ یا توب ہوتا ہے پلٹانا موڑ کے واپس آنا کسی کی طرف متوجہ ہو جانا فرمایا تمہارا یہ پلٹ آنا وہ قبول کر لیتا ہے کوئی بات نہیں وہ آپ الر رقم اس کے تمہاری خطا کو معاف کر دیتا بھائی علم مات فلوم کہ تم کل کیا کرو گے تو یہ پتا ہے پھر بھی معاف کر دے اسے پتا ہے اللہ کے علم میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو علم نہیں ہوتا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کو علم ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی میں نے بوڑھا پتہ نہیں کب جا کے ہونا لیکن میری وہ بوڑھا ہونے والی فائل موجود ہے وہاں تو لگ اللہ کو معلوم جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو بھی اسی طرح جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ ہرف حرف اللہ کے نالج میں ہے اللہ کے علم میں اضافہ مانو گے تو کمی ماننی پڑے گی اور اللہ کے علم میں نہ کمی ہے نا اضافہ وہ جیسا پہلے دن سے علیم تھا ایسا قطع فرمایا یہ جانتے ہوا بھی کہ کل تو کیا کرے گا یا افواہ تم تو یہ جو چاہ یہ اس لحاظ سے تو ہمارے لیے ایک فرمایا ہے کہ انہی سے ہم نے جنت کمانی انہیں کو سیکریفائی کرنا آنے اور کیا ہمارے پاس سیکریفائی کرنے کیا؟ ایک آدمی کو غصہ آ گیا اللہ کی خاطر اس نے غصے کو ضبط کر لیا اجر مل گیا جذبات کو کیس کروا لیا ایک آدمی ہے کرپشن کرنا چاہتا ماحول میں ہے سب کچھ موجود ہے اللہ سے ڈر نہیں کیا ہوتا. اپنے جذبات کو دبا اس کا بھی دل کرتا کہ اس کے گھر میں بھی ڈبل ڈور فریج ہو اس کا بھی بہترین گھر ہو اس کی بیٹی کو بھی اتنا سونا ڈالا جائے لیکن وہ ساری خواہشوں کو دباتا اللہ کو مالو ان خواہشوں کی قیمت لگ رہی ہے ان جذبات کی قیمت لگ رہی ہے ہمارے پاس یہی آنکھ چاہتی ہے کسی کو دوبارہ پلٹ کے دیکھنا بندہ نہیں دیکھتا نہیں دیکھنا کیوں نہیں دیکھنا اللہ نے وہ خواہش اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی شدید تھی دیکھنے کی میرے لیے نہیں دیکھا کی مطلب لگے یہی ہے نا ہمارے پاس سرمایا اور کیا یہ ختم ہو جائے تو آپ اس کا مطلب ہے ڈیفالٹ ہو گئے سب لہٰذا بوڑے میں بھی نہیں مرتی یہ چیز یہ چیز بوڑے میں بھی نہیں مرتی نا جوان تو چکتی سے نگاہ ڈالتا ہے نا بوڑھا آدمی بڑی تفصیل سے ڈالتا آرتی جو خامیاں خرابیاں وہ پکڑ لیتا وہ جوان وہ تو اس کی نگاہ اٹھ کے رہ جاتی ہے چاند فندوں میں اس کی تو الٹرا ساؤنڈ کی طرف بڑے دور تک جاتے اگر اس کی بھی مار جائے تو پھر تو بیکار ہو گیا نا تو کیا ہاتھ سے سرمایہ ختم ہو نہیں وہ بھی جذبات کو دباؤ مالم یو غرض جب تک اس کی جان ہم سلی تک نہیں پہنچتی وہ بھی کما رہا ہے لیکن بعض دفعہ انہی شہوات میں ٹریپ بھی ہو جاتا ہے ہم جو چیز کھاتے ہیں توانائی لیتے ہیں اس میں. وہی چیز بعض دفعہ ری ایکٹ کرتی ہے فوڈ پوائزنگ ہوگی بندہ مر گیا ہوتا بعض دفعہ انفاشات جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہے اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے یوز کریں ان کو جلانا سیکھ لیں ایک بزرگ تھے مولانا نجم احسن صاحب مولانا اشترف علی خانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے فرماتے ہیں بھائی دیکھو سونے کو حکیم مارتا ہے جلاتا ہے مارتا ہے مارتا ہے مارتا ہے جس دن وہ سونا مر جاتا ہے اس دن وہ کشتا بن جاتا ایک آنکھ کی بات بھی فرق باقی رہ جائے اس کے مرنے میں تو وہ ریشن کر جاتا ہے پورے بدن تو دانے نکلا جی کیا ہوا جی وہ کشتا صحیح بنا نہیں تھا جی ایک آنکھ کی مار رہ گئی تھی کہتے ہیں جس دن وہ مرتا ہے بازار وہ ختم ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کبھی ہو رہا ہے کشتا بنتا چلا جا رہا ہے کہتے ہیں یہ تیری کھا جو میں تھا ان کو مار رہتی یہ مر نہیں رہی یہ کشتا بن رہی ان انگلی سے تو تیرے تکڑے کی گاڑی چلتی ہے ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کو بدن جلا کے شگر بنا کے استعمال کرتے ہیں ان شہوات کو ان تقاضوں کو جو زیاس ابو شاوات میناول بنی کا نات المکن تو جتنا بھی یہی چیزیں ہیں یہی جذبات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی قربانی دی تو کوئی نہیں تھی نہ اسماعیل کو چھری لگی نہ اسماعیل کا گوشت تقسیم ہوا نہ ذبح ہوا قیمت کس چیز کی لگی کہ اللہ نے خلیل بنا لیا خلیل کہتے ہیں دل کے اندر ایک خلا ہوتا باہر بھی اس کے رستے ہوتے ہیں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں ان کوریڈور کے اندر گھومتی رہتی لیکن اس خلا کے اندر ایک بھی ہوتا اسی خلا سے بنا خلت اور خلیم وہ جو دل کے اندر رہتا وقت حض اللہ ابراہیم خلیلا کائنات میں اللہ نے ایک سلیم چنا اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل چنتا کسی خلیل کو چنتا تو ابو بکر کو چنتا لیکن دل کے خلا میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا اور وہ اللہ حضور نے اللہ کو خلیل بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا کیوں بنا یہ بات کی قربانی اکلوتا بیٹا ہے پیار پڑ گیا اسے لٹا لیا ہے چری چلا دی ہے آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے چوری چلی ہے گرم گرم خون ہاتھوں پہ پڑا ہے تو ابراہیم نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ اسماعیل ذبح ہو گیا وہ تو اس قیامت سے گزر گئے وہ تو پٹی کھلی ہے تو دیکھتا کہ دبا جب تک پٹی کھلی نہیں تھی تب تک ابراہیم یہ سمجھ رہے تھے کہ میری قربانی سفل ہو گئی ہے اسماعیل ذبح تو وہ تو قیامت گزر گئی نا تو کیا لگے جس بات لگے ہیں ابراہیم کے ان کی قیمت لگے تو ان شہوات میں رہتے ہوئے بعض دفع اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسرے فطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے جب آدمی نکلتا ہے حاج کرنے بھی آپ جاتے ہیں تو رستہ بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے بات کر کے ریاض ہوتا ہے حاج کرنے جا رہے ہیں رستہ بھولیں گے نہیں بھولیں نیکی میں بھی آدمی رستہ بھول جاتا ہے شیطان میں ہر جگہ ایگزٹ بنائے دی. مسجد کے باہر بنا کے مسجد کے اندر رکھے ہوئے مولوی گولیاں مارے مسجد کے اندر سے ماریں گے لیکن اس کا کریاف کیا ہے جس بندے سے گنا صادر ہوا ہے اسی بندے کے اندر توبہ کا بھی پودا لگا ہوا ہے تو یوز کرو میں جب پلانٹ پہ کام کیا کرتا تھا تو وہاں کلورین گیس یوز ہوتی ہے تو اس کے جو سیفٹی مائرس تھے اس میں یہ بات تھی کہ پانی بالٹی پانی کی انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی اور دو چار اور چیزیں ہوتی تھیں کہ اگر بائی دا یہاں سے گیس لیک ہونی شروع ہو جائے تو اوپر والے کو یہ آڈر تھا کہ جب تک یہ بندہ نیچے سے اوپر نہیں آتا تو اس کے اوپر پانی مارتے رہو گے تاکہ گیس اس پہ اثر نہ جہاں یہ خطرہ موجود ہے وہاں اللہ تعالی نے خالی ہاتھ انسان کو نہیں دے جا اگر اس زہریلے پودے سے تو جاؤ تو فوراً اس کو ہاتھ لگا لینا اس میں بھی بندے کا کمال کوئی نہیں توبہ میں نہیں. اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کی میرا کمال ہے بندے کا کمال نہیں توبہ کی ابتدا ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے قید ہو گئے مچھلی وہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی سمندر کے اندر کتنے اندھیرے ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کمال دیکھو ہم نے ورک کا رابطہ وہاں بھی ٹوٹنے نہیں دیا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا جہاں چاہتے ہیں آپ فون کرتے ہیں کمال کس کا نیٹورک ہے آپ لفٹ کے اندر گھستے ہیں نیٹ ورک آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا آپ کو مرضی فون کرتے ہیں کیا کما لا آپ کوئی بھی نہیں فرمایا لو لا انت دار نعمت ان رب ہی رب کی نعمت وہاں پہنچی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر نیٹ ورک پہنچا ہے ادھر منہ سے نکلیے تو سن گئی ورنہ رہتے پیستے رہتے کون سننے والا تھا کہ رابطہ نہ ہوتا نیٹ ورک فرمایا اگر رب کی رحمت اس کو پا نہ لیتی تو پھر وہیں رہتے لا میں جب لا اسی طرح آدم علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا تم رو رہے ہیں پچتا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تم وہ رابطہ رکھا ہوا ہے بس ادھر منہ سے نکلے ادھر سن لیجائے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا آج کے دن لا یو ازانولا ہومپا رون آج ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ ادھر میرے سامنے رکھو دنیا میں کہہ دیا تھا کہ تیرہ ہر گنا بل جتنا بڑے سے بڑا کر کے آئے ہو کوئی بھی بدکاری کر کے آئے ہو مجھ سے بات کرنا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں مجھ سے بات براہ راست مجھ سے بات جس آدمی کو مدیر یہ کہہ دے کہ سال سیدھا داخل مقصد ملانا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے مجھے مدیر نے کہا نیچے کاؤنٹر پہ جانے کی ضرورت ہی کون رب کہتا ہے کالا ربوں کو مجرو نہیں تمہارا رب کہتا ہے, مجھ سے بات کرنا جلدی کرنا رات ہو دن جا میرے رسول کو بھی نہیں بتانا وٹ ہیپنڈ نہیں بتانا موسارا اسلام کے ساتھ ہوا اسریات میں ایک واقعہ مل موسارا اسلام گئے کوئی سور پہ جایا کرتے تھے یہ ان کا ایک دن ہوتا اپوائنٹمنٹ ہوتی اللہ تو امت چھوٹے چھوٹے مسائل پیش کر دیا کرتی یہ بھی پوچھتے آنا یہ بھی پوچھتے آنا یہ بھی پوچھتے آنا یہ بھی پوچھتے آنا جیسے بندہ دبئی آنے والا تو پہنچ جاتے ہیں نا سر ہو کوئی ہو, کوئی کیا لیے ہو اس میں کوئی دوسرا مال بھی دے دیتا تو قوم اپنے اپنے مسائل دیتی تھی دی موسا ان کے بارے میں ذرا دعا, دعا کر دینا اس کے بارے میں دعا کر دینا ایک بندے نے کہا کہ کر کے آنا کہ میرا مقام کیا جنتی ہوں کیا جن اللہ نے فرمایا سب کے بارے میں پوچھا اس کی باری ہے تو اللہ وہ جنتی آئے وہ بندہ بھی آیا پوچھنے کے لیے میرا کیا بنا فرمایا تو جنتی ہے ہاں اللہ نے کہا تمہیں بتا رہا ہوں نا میں جھوٹ بولتا ہوں نا اللہ جھوٹ بولتا ہوں لا نے کہا تو جنتی تمہیں مزاق کرنے لیا تو کیا بات اتنے مشکوک کے ہو? تمہیں یقین نہیں تجھ گناہ اتنا بڑا کیا یقین والی کیا کی ہے کہاں کے ساتھ مطالعہ اگلی بار علیہ السلام گئے تو اللہ نے فرمایا ہے موسا آپ اس بندے کو بتا دینا آپ وہ جہنمی اور تمہیں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اس نے تمہیں بتایا ہے جب تک معاملہ اس کے اور میرے درمیان سے اس نے توبہ کی تھی میں نے قبول کر ختم ہو گیا اب اس نے سنا بتا کے کیس دوبارہ کو ٹپ کر دی دی اور اب یہ میرٹ پہ آئے گی اور تجھے اس کے خلاف گواہ دینی پڑے گی جس بندے نے اپنے منہ سے قرار کیا کسی سے بات مت کرو ربوں کو مدرو نہیں یہاں پوپیزم کوئی نہیں ہے یہاں کنفیشن باکس کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر تیرہ اور رب کا معاملہ کتنا بڑا ہے اس نے جب کہہ دیا کہ سمندروں کی جھا کے برابر بھی لے کر آؤ گے تو مجھے اس سے زیادہ رحمت لیے اپنا منتظر پاؤں بات ختم ہوگی تو آدم الخنام پھر رہے تھے کیا کریں بات کس طرح کریں فصل کا آدم و میں ہی پہل کس طرف سے ہوئی اللہ کی طرف سے ہوئی آدم نے اللہ کی طرف سے چند کلمات لیے تلقہ ریسیو وہ خبروں میں آتا نا تلقہ صاحب سمو صاحب سموہ نے کسی کا خط وصول کیا کسی ڈلی کو وصول کیا تلقہ آدم میں ربئی اپنے رب کی طرف سے وصول کیے کلمات ان چند کلمات دورے فاتحہ ہم پڑھتے تھے کس کی طرف سے وصول کیا اللہ کی طرف کا نام اللہ نہیں کہہ رہا ہمیں کہہ رہا کہ یوں کہو کہ نام بدھو الکھا ہے آدم کو بھی سکھا دیا آدم یوں کہو نا کیا پھر رہے ہو الفاظ نہیں ملتے تھے میں کتنا معافی آدم یوں کہو ربا ناز اللہ کا نام اللہ بچے سے غلطی ہو جائے پریشان پریشان پھرتا ہے دروازے کے بار بار گھومتا پھرتا ہے لیکن آپ وہ الفاظ نہیں اس کے پاس کیسے آ پھر آپ اس کو بلا دیتا ہے. کان پکڑو تین لکیلے نکالو ساری بولو یہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں کس طرح راضی ہوں گا بچہ آپ کی بات تو نہیں نا آپ کے کی اندر کی کہ آپ کس طرح راضی ہوں گے جوتے مار کے راضی ہوں گے اُلٹا لٹکا کے راضی ہوں گے بھوکا مار کے راضی ہوں گے آپ اس کی پتھر میں میاں نکالنے والے کیا کریں گے آپ اس کے میں غائب تو اسے کوئی نہیں آپ کو پہل کر کے اسے بتانا کہ ان کنڈیشن پر عید کرو ادا نہیں کرو گے بیٹا سوری بولو ختم ہوگی آپ نے طے کیا اللہ نے ختم ہوگی یہ ایک تجربہ پھر تین آدمی جو وہ علام خل غزل بھوک میں ساتھ نہیں گئے مومن خالص باقی تو منافقین تھے اللہ وہاں فرماتے ہیں تم مچا بل علیہ لے پھر اللہ ان کی طرح متوجہ ہوا تاکہ وہ متوجہ ہوئے یعنی اگر اللہ نہ چاہے اللہ آپ کے منہ سے توبہ نہ سننا چاہے آپ نہیں کرتے یہ بھی اس کی محبت انیشیٹو وہ لیتا ہے توفیق وہ دیتا باز آ جاؤ پلٹاؤ کس زمین پر کام کرنے کس سرمائے کا ہونا بہت ضروری ہے کس کا کیا زبین الناس ابو شاہوات نیتا یہ بہت ضروری ہے یہی سرمایہ ہے کسی سے جنت کمانی اور یہی وہ چیز ہے جو نقصان بھی دے جاتی سائڈ افیکٹ بھی اب اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا گناہ کا فلا خود چھوڑا ہے جانور چھوڑا یہ کوئی ٹیکنیکل یا مینوفیکچرنگ ایرر نہیں غلطی سے کچھ اور کرنا چاہتے تھے مسپرنٹنگ ہو گئی انسان بن گیا میں نہیں ہم تمہیں جب مٹی سے بنا رہے تھے تو انسان بنانے جا رہے تھے فرشتہ نہیں بنانے جا رہے تھے خواہشات ہوتے ہوئے دائیات ہوتے ہوئے مختلف عرض ہوتے ہوئے بندہ ان پہ عمل نہ کرے متقی ہے پرہیز کرنے والا ہے اگر دعیات ہی نہیں ہے خواہشات ہی نہیں ہے وہ وسائل ہی نہیں ہے تو پھر بندہ متقی نہیں فرشتوں کے بارے میں نہ حدیث میں آیا نہ قرآن میں آیا کہ فرشتے بڑے متقی ہیں فرمایا لاس بے پون وہ ایک بات ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے جتنی اللہ سننا چاہتا ہے بات نہیں اتنی کرتا اور جس کو کہتا ہے وہی کرتا اور جتنی کہتا اس اتنی کرتا تم چاہتے تم سمجھتے تمہاری اپلیکیشن بھی لے کر وہ آ جائیں گے وہاں فرشتے استغفار بھی اسی کی, کی رب کرتے یہ تو کہا وہ فالونا مرون جو کہتا ہے اللہ وہ کرتے لیکن یہ نہیں کہا کہ فرشتے بڑے متقلے کہ فرشتوں کے اندر وہ آجتی نہیں ہے وہ داغیا ہی آدمی مثال دیتے آپ کو کہ ایک آدمی اگر نہ بھی نہ اور وہ بد نظری نہیں کر رہا ہے تو اس کا کسی نہ محرم کو نہ دیکھنا نیکی کوئی نہیں یہ اس کے پاس نیند بھی نہیں ذرائع کوئی نہیں ذرائع ہوں اور بندہ نہ کرے جوانی ہو ٹکڑے کی لگام لگی ہوئی ہو پھر پتا یہ پتا بولا ایک مل متون یہ اب اللہ تعالی نے یہ جو خلار رکھا ہمارے میں نے کیا کہ یہ کتنا اہم کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر صحیح کانسپٹ میں آدمی نہ لے تو گمراہ ہوں کہ بہت زیادہ چانس فرمایا اگر تم لوگوں سے گناہ نہ ہو لو لم تز اگر تم لوگوں سے گناہ نہ ہو اور پھر تم توبہ نہ کرو اور اللہ قبول نہ کرے تو اللہ تعالی تمہیں لے جائے اور ایسی مخلوق پیدا کرے جس سے گنا ہوں اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ نے مار کہ پیچھے کیا تھی کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ اب ہم باہر نکل کے گناہ کرنا شروع کر دیں پیدا ہی اس لیے کیا تم نے گناہ نہ کیے تو اللہ میں برباد کر دے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں انسان بنایا اور تمہارے اندر ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہے اور تم سے گنا سرزل ہو جاتا ہے لیکن اس پہ ڈیرا نہیں لگانا توبہ کرنی ہے تاکہ میں تمہیں معاف کروں اور پھر چلنا کی گاڑی ہے کیچڑ ہے دلدل ہے باہر نکالتے ہیں, بارش والے دن پھتیاں نہ سکا ہوا ہوا ہوتا ہے مگر کیا آپ دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے دھو کے پیار کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں دوا بڑی طاقتور ہے گلوکوز ہمارے یہاں تو ہر بیماری کا علاج گلوکوز ہے ڈاکٹر گلوکوز لگا دینا اب کوئی آدمی بھی ایسا عقل مند نہیں ہوگا جو پہلے تو اپنے آپ کو زخم لگائے بلیڈنگ کرے اور اس کے بعد کیا کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا فلاں اینٹی بایوٹک بڑی ہے تو وہ کھانی شروع کر دیا کوئی ایسا کرتا نہیں یا کوئی آدمی اس لیے اپنے آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر لے کہ بعد میں گلوکوز لگواؤں گا سنا بڑی طاقت والی چیز اور اس میں ٹیکے بھی دلواؤں گا توبا کا مطلب یہ نہیں کہ تم کرنے کے لیے گنا کرنے لگ جاؤ تاکہ ہو جائیں اب جیسے سڑک پہ ایگزٹ ہوتا ہے جب آ جائے کہیں چوک پہ تو وہاں ایک ایگزٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر اس سڑک پہ چل گیا جانا چاہتا تو اس طرف كیار اس سڑک پہ گیا ہے تو آگے ایک فرلاگ دو فرلاگ چار فرلاگ ایک ایگزٹ ہوتا ہے كہ نہیں ابھی اب یہ راستہ ہے یہاں تم واپس جا سكتے ہو اب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روز وہ بندہ ادھر سے جائے ہی نہ اصلی رستے سے وہ پہلے ادھر چڑھ اور بعد میں آگے سے ٹرن کر کے جائے وہ بھولے ہو کے لیے ہے تیرے لیے سیدھا رستہ ہے یہ توبہ ان کے لیے ہے جو غلط رستے پہ چڑھ جائیں ان کے لیے ایکزٹ ہے تو مطلب یہ نہیں تو روز ادھر سے ادھر کے جائے گا پہلے کر ہو جاتا کون ہے جو کہتا مجھ سے نہیں حسل امکان بچنے کی کوشش کرو لیکن معاشرے میں کام کرو اور اس کے بعد توبہ فرمایا توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ فر رنوب نہیں سمجھتا گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھتا اگرچہ دن میں ستر بار وہ توبہ کو توڑے اور گناہ کر گناہ سے توبہ کس میں پھر ہو گیا اسے پھر اس نے توبہ کر نہیں رہ سکا پھر ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی جب تک توبہ کرتا رہے گا وہ مسفر نالا ذنوب نہیں لیکن یہ آخر جنگ چلتی رہے گی کسی ایک نے تو ہارنا نہیں یا توبہ ہار جائے گی یا گناہ ہار جائے ابھی تو کشتی چل رہی ہے کوئی نہ کوئی تو آؤٹ ہوگا اللہ یہ کہتا ہے کہ تیری توبہ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے تیرا گناہ آؤٹ ہوگا اگر گناہ سے نہیں چرماتے تو توبہ سے کیوں شرم آتی تو گناہ سے چاہیے یہ اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ تم کو گنا سے شرم نہ آنے لگے ذرا توبہ کر دیں شرماؤں دی. توبہ سے شرم آتی گناہ سے شرم نہیں یہ تب تک جاری رکھو جب تک تمہیں اپنے گنا سے شرم آنے لگ جائے تو توبہ کو جاتے تو یہ توبہ وہ سرپرائز ویپن شیطان کے خلاف دو بھی پاٹ. کہ آپ ایک وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ دیں اور اس پہ حساب کا صبح سے شام تک آپ ایک رقم جمع تفریح تقسیم ضربے کرتے رہیں اور ساری مصیبت کرنے کے بعد ایک بٹن ہے وہ سی والا آپ اس کو دبا دیں تو سارا کیا کرایہ گا ویرو والے کرتے ہوئے کتنی دیر لگی ملین کا حساب کر لیں صاف کرتے ہوئے کتنی دیر لگی ہے ایک بٹن کیا سب کچھ شیتان محنت کروا کروا کروا کروا کے اتنے کروا آپ سے اور رات آپ لیتے تو آپ اسی والا بٹن دبا دیں اللہ معاف شیتان کا تو بیڑا گرف ہو اس کی تو دیا ماری گئی یہ جو شیتان ہمارے ساتھ لگا ہو. رات کو اس کی سنچائی ہوتی ہے مات سمجھے گی تو پوچھنے والا کوئی نہیں وہ بڑا جو ہے بگ باس وہ بلاتا حاضری क्या نے کیا کروایا توں نے کیا کروایا تو سارا کچھ کروانے کے بعد آتے جیسے وہ لیبر والے پکڑتے رہے بندے وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتے رہے کتنے پکڑے ہیں پتہ دو سو پکڑے لے کے کتنے آئے دو لے کے باقی کہاں جی پتا چلا کو پتا چلا میں یہ گنا کروایا یہ بھی وہ لاسٹ رپورٹ ذرا نکالو پرنٹ آؤٹ نکالو پھر اس نے پھر میں توبہ کر لیتے منہ توبہ کرنے تو نے دی کیوں مار گیا تو بھی پا کر گیا توبہ کرنے کے بعد پھر سو بھی گیا ہے یہ فوراً گھنٹہ دو گھنٹہ دیتا تو پھر میں کچھ نہ کچھ کروا لیتا اسے لیکن کرنے کے بعد سو گیا کوئی بات کل پھر سے یار زندہ صحبت سوگت واپسی کے لیے بہت ازیب کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اتنا بڑا اختیار دیا کہ صرف ایک دم وہ کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. وہ نہ اس سے ضد کرتا ہے نہ حجت بازی کرتا ہے نہ اس کو شرمندہ کرتا ہے نہ اسے بحث مباحث کرتا ہے فوراً ٹینکشن دے دو معاف کر دو کر دو فوراً آڈر آ جاتا جو بائیں طرف والا بیٹھا وہ سارا ڈیلیٹ کر دو کیوں پتہ چلا جی ہو گئی کمپنسن ہو گئی معاف کر دوں توبہ آج کل کے دور میں آدمی جب گرمیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں سی کہ لیتے رہا کریں نیمک کی گولیاں آپ لیتے رہا کریں اتنا پانی زیادہ پیسے سے پانی بدل سے نکلتا ہے تو اس کے بدلے میں پانی بدل کو ملنا چاہیے آج کل کے زمانے میں یہ توبہ قدم قدم پر جنا. جن فتنوں سے ہم آج دو چار ہیں صحابہ نہیں صحابہ کے فتنے اپنی طرف یہ فتنے ان سے ان کو واسطہ نہیں پڑا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا صحابہ سے فرمایا کہ آج تم جس دور میں ہو تم اگر دس صد ان مطالبات کو جو تم سے مطالبات کیے جا رہے ہیں دس صد بھی اگر تم ڈراپ کر دو تو تم برباد کر دو کیونکہ میری عمر پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان سے جو ریکوائرمنٹ ہیں اللہ کی دین کی جو تقاضے ہیں وہ دس فیصد کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے دیکھا وہ دس فیصد چھوڑ دیں نبے فیصد کر لیں تو برباد یہ دس فیصد کر لیں نبے فیصد چوٹ دیں تو بھی کامیاب فرمایا ضالق من فل ایمان و قطرۃ الفطن یہ اس وجہ سے کہ ان کے ایمان بڑے کمزور ہوں گے کتنے بڑے کا بات آج ایمان ہمارے گزارے والے ہی ہیں نیوے نیمے ہو کے گزر جائیں اللہ تعالیٰ کو بور کر لے ہمیں پرسراج سے پار لے جائے یہ ایمان تو بڑی بات ہے اور کتنے اتنے ہیں کہ اللہ توبہ اللہ کی توفیق نہ ہو کوئی آدمی ان کو فیس نہیں کر سکتا کوئی بڑے سے بڑا آدمی کی تقوی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ان کے پل بھر برباد کر تو توبہ وہ ایگزٹ ہے توبہ وہ پودا ہے جو گناہ کے پودے کی جڑ میں لگا ہوا جو اس زہر کا دریافت ہے دیر کوئی نہیں لگتی پیسے صاف کوئی نہیں لگتے ایک تو طرح کے آپ نے ذرا سے بھی وہ تفریح کروانی ہے نام میں تعدیل کروانی ہے یا اور کچھ کروانا تو کہتے ہیں ساتھ سال اس کے ٹکٹ لگاؤ اور پھر درخواست لے کے آؤ بزٹ ویزا آپ نے جمع کروانا ہے انہوں نے ٹکٹ لگا دینا سو کا پھر وہ منظور کرے نہ کرے وہ گیا آپ توحبہ کے لیے پائی نہیں مانگتا وقت کا ہی نہیں کہ فلاں دن چھٹی ہوتی ہے جمعے والے دن نہیں فرمایا میں جمعے والے دن زیادہ تو ہر وقت یہ توبہ لیکن کام کرتے ماجے میں رہ کے کام کرنا امر میں یا نہیں ان کا کرتے رہنا ہے یہ کرتے رہیں گے آپ تو اس میں آپ کا اپنا بھی بلاؤ کوئی بچے یا نہ بچے آپ بچ جائیں خود تھرنا لوگوں کو اس سے روکتا ہوں تو خود میں یہ کام کیسے کروں لوگ مجھے کیا کہیں اللہ کے ڈر سے نہ روکے لوگوں کے ڈر سے روکے لیکن ٹوٹ جائے بیماری اس کی ٹوٹ جائے گی تو یہ بات کہ ان چہوات کے جو ایک تو یہ فائدے کی چیز ہے اسی سے ہم نے تقوا کمانا اگر یہ نہ ہوتی کوئی متقی ہوتا متقینہ ہوتا جنت میں نہ کہ ان مستقی نہ جنت میں نہ ہو جائیں لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہیں اور سائڈ افیکٹ یہ ہیں کہ ان کو ہم بعض ان کے نظام ہم نہیں تھام سکتے پیرن قابو نہیں کر سکتے یہ فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتی ہے گاڑی ہمارے جذبات کی تو اس کے لیے فورن توب. یہ وہ پودا ہے کہ آپ جہاں جس جگہ بھی تو کر لیں مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں مولوی صاحب یہ گنا ہوگے وہ دمبے شمبے مولوی صاحب پھر بتائیں کہ وہ بھی لے کے آنے کی ضرورت کوئی نہیں وہ مولوی صاحب کی اپنی وہ ٹول ٹیکس پر وہ ہوگا انلا کا راستہ معاملہ ہے کسی سے ڈسکس بھی مت کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوگا کسی کو گواہ مت بنائے اپنے اوپر چھپا کے رکھنے. یہ نیب ہے ہمارا چھپا کے رکھنا چاہیے یہ دوستوں میں بیان کرنے والی چیز کارنامے کو بیان کر اور جب بھی یاد آئے تب ایک ندامت ہونی چاہیے میں کتنا گناگار ہوں میں نے کیا کیا, کیا اپنے بڑا بے یہ نہیں فخر ہونا چاہیے کہ ون تھا پان اے ٹائم ہم جب آتش جوان تھا تو کیا تھا؟ جب بھی آپ کو اس پہ انجوائے کیا نا آپ کو خیال آیا کوئی اپنے کالج کے زمانے کا اور آپ وہ بیٹھے رہے تصورے جانا کیے ہوئے ایک طرف ہو کے بیٹھ کے بچوں کو نکال دیا میں باہر نکلو اور پیچھے والا آپ نے دوبارہ ریپلے کرنا شروع کر دیا وہ آپ کا پھر نئے سرے سے لکھ دیا جائے جب بھی آئے ندامت آئے ندامت آئے کہ دوبارہ توبہ کا جب فلم شیتان یاد اسی لیے تو کرواتا ہے کہ دوبارہ ٹریپ ہو جائے بلد. جب یاد آئے آپ توبہ کرے شیطان آندا یاد بھی نہیں کروایا جب بھی یاد کرواتا نظر توبہ کر لیتا اس کا کریڈٹ بن جاتا ہے میرے نمبر چلے جاتے ہیں رات کو پٹائی ہوتی ہے توبہ توبہ کا دامن کبھی نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے توبہ تو آپ نے کنٹینیو رکھا اس پہ پینا رکھے ایک تو یہ کہ توبہ کی توفیق تبھی ہوگی جب اللہ چاہتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے آپ توبہ کر رہے ہیں تو ان شاء پھر وہ قبول بھی کرتا ہے اور بچاتا بھی ہو واقع دوانا